أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على القفاة رحماه بينهم ترعاهم ذكعا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أكر ش ذالقَ مَسَلهُ في التَّوراتِ وَمسدُهُم فيإِج قَذَرٍ أَخْر ج شَطَغ فَ آغَرهُ فتَّغظ فتَّ يعجب الزراء ليغيد بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة منهم مغفرة وأجرا ہر قسم دی ہمدو صنا تاریف تنگیب تقدیر مالک الملک رب العزت وحدولا شریک نائق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد الرسول اللہ محمد اللہ بے رسول ہیں صلی اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں جنہ کو بعد قیامت تک کوئی اور رسول نہیں آئے گا باقی سارے اندیا جس وقت مبوض کیتے گئے بیچے گئے ان کو اعلان اس قسم کے الفاظ اندر کروایا قوم انی رسول اللہ علیکم اے میری قوم مینو اللہ نے بنا کے بیچی ہے مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اعلان ان الفظہ اندر الناس رسول اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت اور نبت کا اعلان فرماؤں رسول اللہ جمی آدم دی اولاد علیہ مینو اللہ نے تے سارا کا رسول بنا کے دیکھی مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک آپ کی قیامت تک کا رسول بنا سب دیا سبق چل رہا سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پہ اپنی مہربانی کرنا چاہ دینے اپنے بندے نو کوئی انعام دینا چاہ دینے کہ پھر انہوں مشیر ایسے عطا کر صلاح صلاحگیر ایسے دے نے جڑے بڑے ہی نیک بڑے ہی مخلص بڑے ہی پاک باغ اور بڑے ہی دیانت دار وہ مشیر بڑے ہی اچھے اللہ بنا دیں جیڑے ہر وقت اونو خیرخاہی دا اور ہمدردی دا ہی مشورہ دین دیتے ہیں۔ اونو صحیح صورت حال کو آگاہ کردے ہیں۔ اسے ہی تصویر دا اگر دوسرا رخ دیکھیا جائے کہ اللہ تعالی جس شخص نو ظلیل اور رسوہ کرنا سا دینے انو مشیر بھی غلط دیتے ہیں۔ وہ او سلاحگیر اور انہوں مشورہ دن والے ایسے لوگ ہوں کہ جڑے انی مشورہ نہیں دیں صحیح صورت حال تو انہوں آگاہ نہیں کرتے اللہ نے کسی شخص بھی ضلعت اور رسوائی کا یہ ایک ذریعہ رکھا ہونا چاہیے یہ بات بڑی ہی واضح ہے کہ جس قسم کے مشیر جس قسم کے وزیر جس قسم کے سلاحگیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آتا کیے اس قسم دے مشیر نہ آپ تو پہلے کسے نو ملے نہ آپ تو بعد کسے کسی مل سکے اور او مشیر کون سن ان سو ایک ہستی اور ایک دات گرامی دا تذکرہ اُسی شروع کیتا کیا جنہوں دا نام نامی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنہ کا نام عبداللہ ہے کنت ابو بکر ہے لقب صدیق ہے کو ہافا دے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے معتمد ساتھی ہیں آپ کے بہترین مشیرہ جو ایک مشیر ہیں اللہ نے ان کا ذکر قرآن مجید اندر ہجرت کی رات کے حوالے نال اس طرح جیتا ہے پر مایا ذرا وہ وقت یاد کرو جس وقت میرے حبیب محمد ہی اپنے ساتھی نو اپنے دوست نو اپنے مشیر یہ اللہ اللہ اشارہ ہے غار سور اندر اس موقع کی طرف کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ گار سور سے جس ویلے دھانے پہ وہ منہ پہنچے ارادہ فرمایا کہ ابھی اس گار اندر کچھ دیر قیام کریے تاکہ سی پیچھے جڑے دشمن اور کافر تلاش واسطے نکلے ہوئے نے وہ تلاش کرنے ہار بیٹھ جان گے پھر مدینے کی طرف چل پے ارادہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے باہر ہی رکھو رات کا وقت ہے میں پہلے غار اندر اترنا اور اس غار کی بھی خوش بختی اور خوش نصیبی اللہ نے جس دن تو اس پہاڑ نایا اندر وہ غار رکھی تھی اللہ کے علم اندر تو یہ بات موجود تھی کہ ایک رات ایسی آن والی ہے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان نے محتمد ساتھی ابو بکر صدیق نے اتنے آ کے ہاں سال تو وہ غار بنی ہوئی ارض کی تھی, آپ باہر ہی ٹھہرو میں پہلے اترنا اندر اکتے اس گار کی صفائی کرنا دوسرا اگر کوئی موضوع چیز اندر کہ وہ میم نقصان پہنچا دے رے, مینو دس لو آپ تک نہ پہنچے دیکھو قدم قدم پہ ساتھ نبھایا جا رہا ہے اور کن خلوص نل نبھایا جا رہا ہے. میں پہلے اترنا کوئی خطرہ ہو دو چار ہو جاواں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وار اترے نے کپڑے نالی صفائی کی محسوس کیا کہ چند ایسے سوراخ نے جنت تو روشنی اندر آ رہی ہے اپنی چادر اور اپنے کپڑے نو کھاڑ کھاڑ کے او سوراخ بند کر رہے ہیں ابو بکر سی رضی اللہ کہ مبادہ کوئی ایسی چیز باہر اندر نہ آ جائے اور آ کے نقصان اور تکلیف نہ پہنچائے اللہ کی شان کپڑا فاڑ فاڑ کے سراخ بند کر رہے ہیں کپڑا ختم ہو گیا ہے کہ دو سوراخ اجے باقی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے اور وہ او دونوں سوراخ اپنے پیروں دیا تلیاں اس طرح بند کر رہے اس تو بعد آواز دیتی کہ اے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصریف لے آ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غارے طور اندر اترے ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے نے اپنے دونوں پیر انہ دے تلے انہ سوراخ بند کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے زانو تے رکھ کے تے آرام کرنے لے دوران او دورانک درست ثابت ہوا کہ کسی موضوع چیز نے نہ ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ پیر سے دس لیا بچھو سی اب سی کی چیز تھی اللہ بچ ایسی کوئی زہریلا جان کے پیر سے جس ویلے ڈسیا اس قدر شدت نال تکلیف محسوس کیتی ہے این شدید درد محسوس کیتی ہے مگر پیر ہلایا نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے آرام اندر خلل نہ آ جائے آپ بے چین نہ ہو جائیں شدتِ تکلیف نل اچھی آنسو چر آئے آنسو نکل آئے اور ایک گرم گرم آنسو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخسار مبارک سے گریا آپ جلدی نل اٹھ بیٹھے اور اٹھ کے ہی فرمایا مہال کا یا ابا بکرن رم تب کی پدا کا ابھی و امی اللہ دیکھو اس دوست دی اس ساتھی دی اس مشیر دی اس وزیر دی قسمت فرمایا پدا کا ابھی وہ امی اے ابو بکر میرے ماں باپ تیرے پہ قربان ہو جان تے رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں میرے ماں باپ تیرے پہ قربان ہو جان اے ابو بکر رضی اللہ ما لا کی گل کی ہے تب کی ہوا ہے حدیث ہستیاں ملتی بارے اندر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے الفاظ گاہے بداہے استعمال فرمائے کہ میرے ماں باپ تیرے سے قربان ہو جا ورنہ صحابہ دا عام طور سے اے اصول تھی ان کی اے عادت تھی کہ او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اپنے اخلاص اپنے اس تعلق کا اظہار کرنے واسطے اس قسم کے الفاظ استعمال کر دے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو میری جان آپ پہ سدا ہو جائے دو ایس اور دو ایسیا ہستیاں نظر آدی نے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ تربان ہو ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالو حضرت بن ابی بقاص ہیں رضی اللہ تعالی جنگ احد اندر آپ اپنے خالوںوں تیر دین دے چلے جا رہے نے اور او جسمناں سے تیر برسا رہے نے کہ آپ تیر پکڑا نے نے تے نال فرمان دے نے ایرنے یا قالی فدا کا ابی و امنی اے میرے خالو میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان لو اور تیر چلاؤ اور چلاؤ بہت قسمت ہے اپنی اپنی مقام اور مرتبہ ہے اپنا ابو بکر کے آنسو نکل رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ فرما رہے ابا بک نے کا ابھی و امی میرے ماں باپ تیرے سے قربان ہو جانا ہے ابو بکر تو کیوں رو کی ہوئے ارض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی منزی چیز نے مینو باروں دس لیا جنگ مار فرمایا اچھا پیر انگر دسیا چند ایسے کلمات پڑھے دم کیتا ابو بکر صدیق وہ کلمات حدیث کتاباں محفوظ ہیں ایمان نل یقین نل اگر وہ کلمات اج بھی کوئی مسلمان پڑھ گئے کہ میرا اللہ اسی طرح ہی اس تکلیف تو شفا دے سکتا ہے جس طرح ابو بکر سیپ نے شفا ملے آپ فرمان بسم اللہ تر بہت ارز ارضنا میں اپنی سرزمین زمین کی تھوڑی جی مٹی لینا اس طرح انگلی ہے انگوش شہادت آپ نے زمین اس طرح پھرائی مٹی لگائی بسم اللہ ہے تربا تر میں اللہ کا نام لے کے اپنی سرزمین زمین تھوڑی جی مٹی لینا اندر اپنا تھوڑا جہا لو آگ دہن تھوڑی جی تھوک شامل کرنا او دے اس طرح تھوڑا جہا لو آب دہن اپنی انگلی سے لگایا بسم اللہ ہے تربا تر دینا بریک بہ دینا میں اللہ دا نام لے کے اپنی سرزمین کی تھوڑی جی مٹی لینا اپنا تھوڑا جہاں لوہا دہن اور تھوڑ خود نال استعمال کرنا یسفا شکیم ہونا بے عز اور میں اللہ جڑا سارا رب ہے اے دعا کرنا کہ سڈے اس بیمار نو شفا مل جائے یہ کلمات پڑھے ابو بکر صدیق فرمانے پرما نے آپ نے میرے اس پیر پہ جیسے کسی چیز نے دسیا اس طرح اپنی انگلی پھیری وہ جہی درد میرے گھٹنے تو بھی اتنے تک چل گئی سی اور شرائط کر رہی تھی پہلی دفعہ انگلی میں نے محسوس ہوا کہ وہ اس طرح واپس چلنی شروع ہو گئی دوسری دفعہ پھر انگلی پھیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات ماض پڑھدی ہوا درد مزید تھلے چلی گئی تیسری دفعہ انگلی فیری جی ادھر واپس چلی گئی میرے, رتنو میرے اور, گیا اور ساری زندگی جن کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے ذکر کیا ہے فرمایا ذرا وقت یاد کرو جس ویلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی اپنے دوست نو اپنے مشیر نو، ابو بکر صدیق نرما رہے کن لا تخ ابو بکر کسے قسم دا غم نہ کری اسے دے پھر دے نظر آ رہے ہیں انہیں قدم یہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ابو بکر صدیق اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں چو کسے نے ذرا اتنا طرح کے اپنے پیر کی طرف دیکھا تو اصل تھلے نظر آ جائیں سانو دیکھ لیں گے آ لا تخ ابو بکر فکر نہ کر. اِنَّ اللَّهَ مَا آنَا اللَّهَ نبی کریم علیہ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے سنتا ابو بکر اللہ نے گارے اندر تین میرے نال رکھا ہجرت کی رات اس خطرے کی رات فل تو غار اندر بھی میرا ساتھی سے مبارک ہویامتر میں آب خورے اور پیالے بھر پھر کے حوصے کوسر دے پانی دے تین پکڑا چلا جا نو نلانا چلا اللہ اللہ بھی نصیب فرما اور دے اور حوض کے پیالے آپ خورے وہ کنیک تعداد کنی ہے ایک بڑا ہی عجیب واقعہ حدیث ہے ایک رات حضرت آئشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما ہے رات بڑی ہی مصفع ہے ستارے جل ملارے رہے نے آسمان بڑا صاف ہے آسمان کی طرف دیکھ کے ساڑی ماں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کی ارض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. آسمان کے جن ستارے ہیں انہیں بھی جنگ تعداد ہے کیا کسے خوش نصیب دیا اینیا نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں اندازے فکر پہ غور پرماؤ کہ وہ کی سوچ دے رہے ہیں سمرد چوتے زیادہ تو زیادہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ جنہیں آسمان کے ستارے میں انے بھی روپے پیسے کسی کو ہو سکتے ہیں وہ میری سوچ مختلف کی تھی کہ آسمان کے جنہیں ستارے میں کیا اینیا بھی کسی دیاں نیکیاں ہو سکتی نے آپ نے پرمایا تیرے اس سوال کا جواب بھی میں دینا ہوں. لیکن ایک بات ہو سن لے آسمان کے جن میں ستارے ہیں اللہ نے میرے حوضے کوثر اندر این آد کورے اور پیالے رکھے ہوئے آسمان کے ستارے کی تعداد کے برابر میں رات کی رات دو نہراں آپ نے انہوں نے پانی آب سار کی شکل اندر گرتا دیکھ حضرت جبریل علیہ السلام کو جس دن تو زمین اور آسمان بنائے جنت اور جہنم بنائے اس دن تو جنت چی دو جاری فرمائی نے اور یہ گر رہی نے آپ دے حوضے قو سر وہ رہی ہیں وہ اس دن تو گر رہی ہیں وہ نہ پانی متواتر چل رہا ہے آپ سات کی شکل اندر رہے فرمایا آئے جنہیں آسمان کے ستارے نے امن میرے حوضے کوثر دے آب کوے اور پیانے ہیں قیامت دن میں اپنی امت نو پانی دلا اللہ اس پانی کی خاصیت اس پانی کی خوبی بیان کر کے ہوا فرمایا کہ وہ پانی دھد نہ لو زیادہ سفید برف نہیامت ذکر اللہ نے جگہ جگہ پرانی مجید اندر کا مکدار فرمایا او دا او دی لمبائی وہی تبارت پنج ہزار سال دے برابر ہے جس خوش نصیب نیامت دن حوض تو ایک دفعہ پانی پینے مل گیا فرمایا مایا لا یس نہ پورا دن گزر جائے گا جا ہزار سال کا نہ پیاس محسوس ہوگی نہ جماعتوں جماعت گروہ کے گروہ حوض کو وارد گو رہے ہوں گے اللہ کی طرفوں انہوں اجازت ملی ہوئی ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ نے بھی تیرے میں پکڑ پکڑ کے آپ تھوڑے دیکھ جاگا تمت نا چلا چل ان لوگاں واسطے لمحے فکریا ہے کہ جنہاں دے دل اندر ابو بکر دے خلاف عناد ہے جنہ دے دل اندر ابو بکر جی دشمنی اور عداوت بیٹھی ہوئی ہے کیا قیامت دے دن کو حوض تے آ کاسر تک انہوں نے پانی مل سکے گا او اتو سیر ہو سکنگ یقین اندر. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوا گا لوگ آ رہے ہیں حوضے کوسر تک پہنچ رہے ہیں لیکن کچھ گروہ ایسے ہونگے کہ وہ اگے بڑھن دی کوشش کرن گے فرشتے انہوں نے پیچھے روک دیں فرشتے اگے نہیں آؤ ہر امت کی ایک خاص علامت ہوگی قیامت کے دن جان جی پیغمبر اپنی اپنی امت نو پہچان نکچان سکمایا میں انہوں نے دیکھ کے کہ فرشتہ مخاطب ہو کے کہ ملا ایک اے ملائکہ اے اللہ کے فرشتے ہو یہ میری امت دے افراد معلوم ہوں کہ تھی یہاں روک کیوں دے پانی پین واستے اگے آنا چاہتے ہیں تُسیں کیوں رکاوٹ کھڑی کر دیتی فرمایا وہ او ملائکا اور فرشتے او شک نہیں کہ اے آپ کی امت دے ہی اپرادھ ہیں اس زمانے کے لوگ ہیں اس دور دے لوگ ہیں جڑا آپ کی نبوت اور رسالت کا دور ہے لیکن آپ جس ویل اللہ سے حکم نال دنیا تو تشریف لے آئے اے وہ بد نصیب اور بد لوگ ہیں کہ دا بٹا ہویا دین پسند نہ آیا آپ دی سنت یہ اچھی نہ لگی بعدك یا رسول اللہ, اے اللہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم انہ نے آپ تشریف لے آؤ تو بعد آپ بگاڑ کے رکھ دین اندر نویاں نویاں چیزاں پیدا کر اضافہ کرمایا جس ویسے میں مکمل دین یہ اچھا نہیں لگا میں پھر کہہ دیا گا فصوخ اللہ فسخ کلہ اتنے بھی نہ کھڑا رہو مزید پیچھے لے جاؤ انچ کیا جاؤ اس ابو بکر صدیق نل محبت اور ابو بکر صدیق نل اداوت دشمنی کا پتا چل جائے گا کہ کن محبت سی اور کنو تو غار اندر بھی میرے نال سے اور بھی اللہ تین میرے نال سے. میں ارد کرنے لگا سا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا او سوال اس ریاں نے کہ جنہیں آسمان دے ستارے نے امنیاں بھی کسی دیا نیکیاں ہون گیا آپ نے آب خورے اور پیالیاں کی تعداد بیان کرنے بعد فرمایا اے آئشہ رضی اللہ تعالی. آسمان دے جنے ستارے نے انیا نیکیاں عمر فاروق دیا نے رضی اللہ تعالی. عمر دیا اینکیاں حضرت اے آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ اے جواب سن کے کہ کچھ خاموش ہو کریں جس طرح تبکو کے خلاف کوئی بات سنتا آدمی سے خاموش ہو جاتا ہے آپ نے انہوں نے خاموشی دیکھا فرمایا آ ایسا میں سمجھ گیا کہ تاموش کی شاید تیرا خیال اے ہو گئے کہ میں ہوا نیتیاں تیرے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دساگا سن امر کی ساری زندگی دیا ایمیاں نیتیاں جن آسمان ستارے نے تیرے باپ ابو بکر دیا اس رات کی اینیاں نہیں گیا جس رات وہ میرے نال غار اندر دا. ایک رات دیا اینیاں نے گیا اللہ ابھی اس حدیث کے حوالے گفتگو کر رہے تھا فرمایا کہ جدے تے اللہ مہربان ہوتا ہے جس بندے تے اللہ رحمت کرنا چاہتا ہے وہ مشیر بڑے ہی اچھے دے رہے ہیں وہ ساتھی بڑے ہی مخلس اور بڑے ہی دیادار ہوتے ان مشورہ دن سوچ بڑی عمدہ ہودی کریم صلی اللہ وسلم ابو بکر صدیق ایک مشیر ہیں رضی اللہ دوسرے مشیر عمرے فاروق ہیں رضی اللہ حضرت دیتیم النبی نا لو کان بعدی نبی اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوں اللہ نے کسی نے نبی بنانا ہوں لکان عمر سے عمر نبی بنائی لو کان بعدی نبی لکان عمر صاحب لٹن روڈ تھانے تو آئے نے اور کہہ رہے نے لاؤڈ سپیکر بند کر دو تقریر کی جا نے لاؤڈ سپیکر دی پابندی بہرحال جس ویلے کوئی تحریری بات سامنے آئے گی پھر دیکھا فرمایا لو کان بادی اگر میرے بعد کسے نے نبی بننا ہوں لکان عمر تے عمر نبی بننا رضی اللہ تعالی عنہ عمر اندر او ساری صلاحیتاں اور خوبیاں اللہ نے رکھ دتیاں نے جیڑیاں کتھے دے نبی بنن واسطے چاہی دیاں نے لیکن چونکہ نبوت دا دروازہ بند ہے اس واسطے عمر نو اللہ نے نبی نہیں بنایا عمر نو نبی دا مشیر بنا دیتا ہے رضی اللہ عمر نو نبی دا دوست اور ساتھی بنا دیتا ہے رضی اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اندر اللہ نے اے حکم فرمایا اپنے ساتھی نال مشورہ کرشورے کر بارے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو اے تعلیم دیتی فرمایا ما ماں خا وا منستا خارا ماں نادم منستا جڑا شخص مشورہ کر لینا مشورہ کرن تو بعد پھر کوئی کام کر دے اللہ تعالی او نادم اور شرمندہ نہیں ہو مشورے نال بات دے سارے پہلو سامنے آ جاندے ادی اصلی صورت واضح ہو جاندی ما نادم من استخار جڑا صرف مشورہ کر کے کم کردا ہے وہ کبھی نادم اور شرمندہ نہیں ہوندا و ما خاب من اور فرمایا جڑا استخارہ کر کے کوئی کم کردا ہے اللہ اس نو ناکام اور نا مراد نہیں ہون دیندا وہ کامیاب ہی ہوندا ہے ہمیشہ اپنے پیغمبر نے حکم دیتا قران اندر فرمایا وشاورهم في الامر معاملات اندر اپنے ساتھی نل مشورہ کرا کرو اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ او ساتھی پنج وقت نماز دے ساتھی ہیں وہ ساتھی میدان جہاد دے ساتھی ہیں وہ ساتھی عیداں دے ساتھی ہیں اج حکمرانہ دے ساتھی کون نے شرابی زانی جوئے باز لٹے وسا ور ہوم فل امر انہوں مشورہ کریا کرو جہے اڈے پچھے کھڑے ہو کے نمازاں پڑھ رہے ہیں تو اڈی آواز سے لب کہہ کے میدان جہاد اندر نکل رہے ہیں خباس دار دیکھ لیجے دس محرم تک یہ پیغام نہیں ملیا کہ لاؤڈ سپیکر اندر تقریر نہیں کیتی جا سکتی تے او دن گزر گیا ہے یہ پیغام آنے شروع ہو گئے یہ مشیر مشورے دے رہے ہیں اللہ کی لانت ہو جائے ایسے مشیر اور اور ایسے مشورے قبول کرنے والے جڑے اللہ دی آواز نو اللہ کے رسول دی آواز نو دبانا چاہتے ہیں انہوں سے خدا کی لانت فرمایا وشاہر انہوں نے المشورہ کر لیا مشورہ ایسے معاملات اندر جنہ دے بارے اندر اللہ دی طرف کو کوئی تعلیم نہیں ملی اے مشورہ نہیں کہ نماز پانچ ہی ٹھیک نے یا چھ کر لیے روزے ایک مہینے دے ٹھیک نے یا پندرہ کر دئیے جنہوں چیزاں اللہ نے تعلیم دے دیتی دا اللہ نے حکم اتار دیتا او دے اندر رد و بدل یا مشورے دا پیغمبر بھی اختیار نہیں اللہ لیکن او معاملات جہاں روز بروز پیش آ رہے نے ان بارے اندر فرمایا مشورہ کر دیا مثال دے طور پہ جنگے خندق جنگے احزاب بھی جس کا دوسرا نام ہے جس پہلے دشمنا نے یہ جنگ مسلط کی تھی مجبور کر دیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ساتھی نال صحابہ اجمائی مشورہ کر رہے ہیں فرمایا کہ تھی سن رہے ہو مکے دے کافر اور مشرق جنگ واسطے تیار ہو رہے ہیں سارے تے حملہ واسطے تیاری کر رہے ہیں مختلف قبائل تو نے آدمی اکٹھے کرنے شروع کر دیتے تیاری کر رہے ہیں حملہ ہونے کی سان شہر دے اندر ہی رہ کے جنگ کرنی چاہیے یا شہر تو باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے یہ ایک معاملہ رکھ دیتا سامنے رکھ مختلف آر سامنے آئی حضرت سلمان فارسی رفی اللہ بطال انہوں نے ارض کی یا رسول اللہ, اللہ سارے علاقے اندر ایران اندر ایران دا پرانا نام ہے سڈے علاقے اندر جنگ دا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے شہر دے ارد گرد خندک کھوج لی جانے اور شہر اندر بیٹھیا ہوئیں شہر اندر رہدی ہوئیں دشمن دا مقابلہ کیتا جا رہا ہے دشمن دے رستے اندر خندق بنا دیتی جی دی تاکہ او شہر اندر داخل نہ ہو سکے کہ سامنے آوے تو پھر او دا مقابلہ کیتا جائے او دی تباہی دا سامان پہ ہم پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا طریقہ جنگ کا پسند آیا قبول کرتے ہوئے مدینے کھوتی گئی حالانکہ یہ کام پتھر توڑنے پہاڑا اندر خندق بنانا لیکن چونکہ مشورے نال ایک بات طے ہو گئی ہے اللہ نے قرآن اندر یہ فرمایا فَإذا عظمت فَتَوَكَّلَ عَلَى اللہ. اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس وشورے کسے کم دا ارادہ کر لو کوئی بات طے ہو جائے کہ پھر او دا آسان یا مشکل ہونا ذہن چوٹ دینا فتح پھر اپنے اللہ تبکل کردے ہو دینا کر چنا چی خندک کھودی گئی اور جنگے احساب یا جنگے خندق لڑی گئی بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں آپ نے اے مقام اور مرتبہ دیتا فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر اگر میرے بات کسے نے نبی بننا ہوں دات عمر اس قابل تھی کہ اللہ انو نبی بنا دے لیکن نبوت چونکہ میرے تے ختم کر دیتی ہے اس وقت عمر نو نبی نہیں بنا دیتی ساتھی دی ایک دوسری خوبی بیان کر ہوئے فرمایا فرمایا اللہ دی قسم والذی نفس محمد بیدی میں انہوں اس اللہ دی قسم ہے جدے قبضے اور اختیار اندر محمد دی جانے صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے چوں جس گلی چوں اے عمر تو گزر جانا ہے اس رستے تو شیطان نو گزرن دی ہمت میں ہوتی شیطان اس رستے تو نہیں گزرن یہ دوسرا مشیر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ مشیر بھی ہے وزیر بھی ہے ایک حدیث اندر فرمایا وزیر آیا و وزیر آیا اللہ نے دو وزیر آسمان اندر عطا کیتے ہوئے نے دو وزیر, زمین اندر عطا کیتے دو وزیر آیا فل ارزے دو وزیر میرے زمین اندر نے کون انہوں نے نام دسے فرمایا ابو بکر میرا وزیر ہے عمر میرا وزیر ہے رضی اللہ عنہ وزیرا دو وزیر اللہ نے مینو آسمان اندر بھی دیتے ہوئے نے وہ ہیں حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام اے حضرت حضرت جبریل اور حضرت علیہ السلام یہ دونوں آسمان اندر میرے وزیر نے ابو بکر اور عمر زمین اندر میرے وزیر رضی اللہ عنہ عنہ اے ہی عمر وہ شخصیت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چولی اور اپنا دامن اٹھا کے اللہ دعا کی مکے اللہ اگر تو اپنے دین دی سر بلندی چاند ہے اللہ اگر تو تعلیم بول بالا چاند ہے کہ عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حسام دے, دے, دے دو آدمی کا نام دیا منگیا اللہ نے عطا کیا ہے عمر رضی اللہ عمر بن خطاب عطا کر دے ان اسلام نصیب کر دے یا عمر بن حشام دے دے امر بن حشام نام سی ابو جہل اللہ ان دے دے اللہ نے عمر بن خطاب نچون چن لیا اسلام دی خدمت واسطے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اعانت اور مدد واسطے قرآن اندر ایسے کئی مقامات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر دینے سارے صحابہ کچھ مشورہ دے رہے ہیں عمر کچھ اور مشورہ دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کے مشورے قبول فرما لیا اللہ نے قرآن اتار دیتا کہ جو کچھ عمر نے مشورہ دیتا ہے آسمان سے میری رائے بھی ہے کئی واقعات موجود نے قرآن میں بطور نمونہ ایک بار عرض کرنا ستا مکہ دے دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا سفا مروی کی, کی تھی نماز کا وقت ہو گیا سوال یہ پیدا ہوا کہ جماعت پر پرائی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پہ کھڑے ہو کے امامت کرا کیونکہ بیت اللہ سے تو چار پاس ہی نماز پڑھی جا سکتی وہی طرف رخ کرنا ہے پولو وجو حکم شخص نے حکم دیا ہوا کہ اس گھر کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ چہرہ مشرق کی طرف ہو جائے اگر گھر سامنے ہے کہ نماز ٹھیک تھوڑا رخ مغرب کی طرف ہو جائے اگر بیت اللہ سامنے آ ہے تو ٹھیک شمال کی طرف ہو جائے جنوب کی طرف ہو جائے چار پاس بیت اللہ سے نماز پڑھی جا سکے سوال اے سامنے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کھڑے ہوں کس پاسے کھڑے ہو کے جماعت کران کوئی ساتھی کوئی مشورہ دے رہا ہے کوئی کچھ مشورہ دے رہا ہے عمر فاروق نے مشورہ یہ دیتا اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت اللہ دے اس پاسے کھڑے ہو جدر ایدہ دروازہ ہے جدر وہ پتھر پہ آیا ہے جس پتھر تے کھڑے ہو کے ساڑھے جدہ امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کارنو تعمیر کی تاثیر اور رخ آپ اختیار کرو ادھر کھڑے ہو جاؤ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے تجویز سنی پسند آئی جبریل قرآن لے کے آ گئے مقام ابراہیم قیامت تک حکم آ گیا کہ جدو بھی کوئی امام نماز پڑھائے جماعت کرائے وہ اس طرف کھڑا ہوئے جس طرف مقام ابراہیم ہے اللہ نے عمر دے مشورے نو قبول فرمایا بے شمار ایسیا آیت ایسی ایسے واقعات جنہوں کا شان نظور یہ ہے کہ عمر دی رائے اللہ نے پسند کیا جنگِ بدر دی قیدی جنہاں دی تعداد ستر سی مدینہ منورہ لے آن دے گئے ستر بڑے بڑے کافل جڑے اجے مسلمان ان بعد کئی ہون والے سن اس ویل تو کافر ہی انہوں نے بٹھا دیا گیا مسجد نبوی اندر صحابہ کو لو مشورہ کر رہے نے محمد اللہ تعالیٰ. کہ انہوں کی سلوک ہونا چاہیے سارا رویہ یہاں کی ہونا چاہیے آپ کے چچا حضرت عباس بھی ان قیدیاں اندر موجود ہے حدیث اندر آنند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چچے کی طرف ایسا دیکھتے اللہ دے علم اندر بھی یہ بات سی کہ اس چچے نے مسلمان ہونا ہے پاڑا ساتھی بننا ہے اس چچے دے بیٹے نے سب تو پہلا مفسر قرآن بننا حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہیں سب تو پہلا اور ان کے بارے اندر دعا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عمدی اللہ میرے چاچے کے بیٹے نو دین سکھا دے دین دی سمجھ عطا کر دے یہ ساری باتوں سے اللہ کے علم اندر سن مشورہ کیتا جا رہا سارے صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معاف کر دیا جائے انہوں رہا کر دیا جائے انہوں چڈ جائے ان کو مووزہ لے لیا جائے وہی حیثیت کے مطابق چناچہ یہ بات طے ہو گئی کہ یہاں معاف کر دیا جائے انہوں کو معاوضہ وصول کر کے کئی غریب بھی سن جانا کوچ نہیں سی وہ عزیز و کارب بھی کوئی مووضہ ادا نہیں کر سکتے سن انہوں نے بارے اندر فیصلہ یہ ہوا کہ یہاں کے ذمے دس دس مسلمان بچے لگا دیتے جان یہ انہوں نے پڑھ لکھن کا بل سکھا در یہ آزاد دشمن چڈنا نہیں چاہیے میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو تے باقی رشتہ دار اپنے اپنے تسی اپنے حوالے لو میں اپنے رشتہ دار گرد نہ اتارنا تسی اپنے رشتہ دار گرد نہ اتارنا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انہوں نے رائی اور آزاد کر فیصلہ کر چکے نے رائے آپ قبول فرما چکے عمل ہو گیا قرآن لَا مِّن اللَّهِ <عَزِيمٌ> رائے امریکی اللہ دسواں پارہ سورہ ان اللہ فرما دے نے کہ اگر لو محفوظ اندر یہ فیصلہ اسی طرح ہی نہ لکھیا ہوا جس طرح کر دتا ہے تو تسی غلطی اینی بڑی کر چکے ہو کہ تے میرا عذاب آ جاؤں جو عمر کہہ رہے بات ہو تھی کہ دشمن کدی چڈنا نہیں چاہیے جس ویلے وہ کھل کے اپنی دشمنی کا اعلان مقابلے اندر آ جا پھر لحاظ کا دا اللہ سانوں بھی اے سمجھ عطا کر دے کہ دشمن جس ویلے اپنی دشمنی کا اظہار کر دے مقابلے اندر آ جائے پھر وہ کوئی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے وہ کلا کما کر دیں دشمن بہرحال ایسا بے شمار مثال قرآن موجود نے کہ اللہ نے عمر کے مشورے رائے قبول یہ دوسرا مشیر ہے محمد الرسول اللہ, اللہ علیہ وسلم قرآن اندر اعلان کی ہوا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول تے جیڑے انہ دے ساتھی ہیں جیڑے انہ دے دوست ہیں جہاں نماز جہاد اندر نماز اندر روزے اندر ہر نیکی دے معاملے اندر انہ دے نال رہن دے انہ دی کی تعریف کی تھی اللہ نے فرمایا اشدار دے خلاف بڑے سا سیسا پلائی ہوئی دیوار نے کاکڑوں کے مقابلے روح ماں گئی آپس اندر انہوں دے دل بڑے ہی شیر و شکر ہیں ایک دوسرے نر بڑے ہی ملے ہوئے سانوں کی دسیا گیا ہے کی سبت پڑھایا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نال علی این دیر تک ناراض رہے رضی اللہ اس تاریخ نو سچا سمجھیے یا اللہ دے قرآن نو سچا سمجھیے وہ کسی کے بیان کیتے ہوئے واقعہ درست تسلیم کریے یا اللہ کے قرآن درست سمجھیے اللہ کے پرما رہے آپس اندر انہوں کی محبت مثالی سی انہوں نے دل ایک دوسرے نل ملے ہوئے سنس اندر کوئی اختلاف نہیں انہوں کوئی ذاتیات سامنے نہیں کدی رکھا جیت اللہ دا حکم آ گیا اللہ دے رسول دا فرمان آ گیا اللہ علیہ وسلم وہ سامنے سارے سر تسلیم خم کر اللہ اے ہی ایمان نصیب کرے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر جڑے ساتھی عطا فرمائے جڑے مشیر اور وزیر عطا کیتے او بڑے ہی مخلص سن او اعلیٰ ترین ایمان والے سن وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے جان اور پدا سن اور دے دل آپس ایک دوسرے ہوئے سن اللہ سانو دی محبت نصیب فرما دے اللہ سانو دے بیان کیتے ہوئے دین سے چلن دی توفیق عطا فرما دے کہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم حاصل کی, کی تربیت آپ نے دی فرمائی اور انہوں نے پھر اپنی زندگیاں دین واسطے کس طرح وقت کر دیتی ہیں اللہ سانو بھی ایسا ہی دین قبول کرن دی توفیق دے ایسے ہی دین سے چلن ان شاء اللہ باقی ساتھی بارے اندر پھر کسی دوسرے موقع عرض کیتی جائے گی دعوانا ان طرفوں کئی درخواست نے کہ نماز تو بعد انت کی شفا دی دعا کیتی جائے اللہ جمی مسلمانوں روحانی جسمانی ہر طرح دیا بیماریاں تو صحت کاملہ ملا عطا جا ادا کرے کسی دوست نے ایک سوال کیتا ہے کہ بعض لوگ مختلف قسم دے پتھر انگوٹھی دی شکل اندر پہن دینے اور ان او پتھر کی کوئی نہ کوئی خصوصیت بیان کر دینے کہ عقیق اے کم کرتا ہے فلاں پتھر اے کم کرتا ہے فلاں اے کم کرتا ہے کیا اس بات بھی کوئی شری حیثیت بھی ہے یا نہیں مختصر الفاظ اندر اے سوائے تواہم پرستی دے اور کچھ بھی ہوئی پتھر اندر کی خاصیت ہو سکتی ہے اے پتھر پہ دنیا دے پتھر نے ایس زمین چو نکلے ہوئے چو پتھر نے حضرت اسبد جنت چوں آیا ہوا پتھر حضرت آدم علیہ السلام سلام جس جنت چوں آئے نے حدیث اندر ہے کہ اے پتھر انہوں دے نال جنت چوں آیا زمین پہ اور اس ویلے اے اِن روشن اور اِنہ منور تھی کہ ساری روح زمین اندر رات نو کسی اپنے گھر چراغ جلان کی ضرورت نہیں سی محسوس ہوتی یہ روشنی پہنچتی ہر جگہ پھر انسانہ نے جس طرح جس طرح اللہ دیا ناقرمانیاں شروع کر دیتی ہاں، اللہ دے احکام کی خلاف ورزی شروع ہو گئی اس پتھر تے گنا دی شامت پہنی شروع ہو گئی اور یہ سیاہ ہونا شروع ہو گیا تا کہ وہ قیامت تک مزید سیاہ ہوں چلا جا رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُدھا نام حضر اسود رکھا اسود دانے سب تو زیادہ سیاہ بہت زیادہ سیاہ نہیں اسود دانے سب تو زیادہ سیاہ جس طرح پہلے بھی ایک سفارش کہ اللہ اکبر داں نے ابھی بعد وقت کرنے اللہ بہت بڑا ہے یہ غلط نے اللہ اکبر دیمانے نے اللہ سب تو بڑا ہے جدے تو بڑا ہور کوئی ہے ہی نہیں ہو ہی نہیں اکبر اور اسود اے دونوں اکو جسی نے گرامر دے اعتبار نال سب تو سیاہ پتھر حضر اسود وہ جنت چو آیا ہوا پتھر ہے تے حضرت عمر جنہ دا ذکر چل رہا رضی اللہ وہ اس پتھر دے سامنے کھڑے ہو کے انہوں مخاطب ہو کے فرما دیتے یا حضر پتھر ہے نہ تی نو کوئی نفع پہنچا سکنا ہے نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکنا لا تن پاؤ والا گر نہ تیار سنار سکنا ہے نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکنا میں کہ صرف رسول اللہ اللہ تے صرف دا دی سنت اندر سنت کے پیچھے چلدیا ہوا تینوں بوسا دین لگا ورنہ نہ تیار دا کچھ سنوار سکنا ہے نہ بگاڑ سکنا ہے جی او جنت جو آیا ہوا پتھر کسی کا نفا اور کسی کا نقصان جہاں قادر نہیں یہ ای ایس زمین چو نکلے ہوئے پتھر کسی نے کی نفا پہنچا کرتے یا کی نقصان پہنچا اللہ سان اس قسم کی تباہم پرستی تو بچائے